اللهم يا محمد بن رسول الله اللهم منا نعوذ بك من شرك ابيك شيئا نحن نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم منا نسأل بيمنا ويقينا ومعددا ونيا اللهم اجعل اعمالنا كلها صالحه واجعلها لوجهك خالصا ولا نجعله احد في سيئ اللهم احبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا سب سے پہلے جو عصور بقرا کی آخری دو آیات دو سو پچاسی اور چھیاسی اس کا ترجمہ کرتے ہیں اس کے بعد اس آئ سے متعلق جو اہل تفسیر کی روایتیں ہیں اور ان آیات میں جو احکام اور مسائل ہیں اور ان سے ہمیں کیا درس ملتا ہے اور جب مسلمانوں نے اس پہ عمل کیا تو اس کا کیا فائدہ ہوا جب چھوڑا تو اس کا کیا نقصان ہوا یہ سب باتیں قرآن کی آیات کی تفسیر سے تعلق رکھتی ہیں سب سے پہلے آیت کا ترجمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان وغجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن رسول امن امن سے امن سے امن مانے امن شانتی مومن کے معنی امن لانے والا یا امن پیدا کرنے والا یہ امن حاصل کرنے والا اور ایمان کا معنی جو ہے لغت میں تصدیق اور اقرار کے ہیں تو معنی ہوا کہ رسول ایمان لائے یعنی جس طرح عام ایمان والے ایمان لائے رسول بھی ایمان لائے کن چیزوں پر بما انزل لے ان چیزوں پر جو نازل کی گئی ہے ان پر میر ربی ان کے رب کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے جو وحی نازل ہوئی رسول پر اس پر سب سے پہلے نمبر پر رسول مان لائے کیونکہ رسول کو کہا گیا صلاحی الماطی رب عالمین اللہ شریق المر تو مجھے حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلے نمبر پر مسلمان ہوں اور مسا علیہ السلام نے کہا سبحان وانا تو پاک اور بیب ہے میں نے توبہ کیا میں سب سے پہلے مومن ہوں انبیاء سب سے پہلے مومن ہوتے ہیں اور انبیاء سب سے پہلے مسلمان ہوتے ہیں سب سے پہلے وہ عمل کرتے ہیں تو دوسرے لوگ ان کے پیچھے عمل کرتے ہیں جن ایمان لانے کا ایمان والوں کو ہے تو سب سے پہلے اس ایمان پر ایمان لانے کا ہم کن کو ہے اور رسولوں کو ہے گل مومن اور ایمان والے بھی ایمان لائے ان چیزوں پر جس پر رسول ایمان لائے کلون عامہ نب اللہ تمام کتابوں رسول بھی اور ایمان والے بھی ایمان لائے کس پر اللہ پر نمبر ایک عمر اور اس کے فرشتوں پر نمبر تین قطب کتاب کی جمع کیا ہے کتابوں کتاب پر. پر اللہ کی کتابوں جو آسمانی کتابیں تو بولے تین جیل ضبور صفی ابراہیمس رسول ہی اور اس کے رسولوں پر تمام رسولوں پر لان فرق بین حدیم رسولی ہم ان میں سے رسولوں کے درمیان کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے جس طرح یہودی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ کی رسالت کا انکار کرتے لیکن ہم تمام نبیوں پر اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں پچھلے نبیوں اور رسولوں پر اجمالی ایمان لاتے ہیں اجمالی اور محمد صلی اللہ علیہ کی شریعت پر تفصیلی ایمان لاتے ہیں اجمالی کا مطلب یہ کہ اللہ کے رسول لیکن احکامات پر عمل کرنا ہم مکلف نہیں احکام پر عمل کرنے کے لیے شریعت محمدی پر عمل کرنا کہ بہت سی چیزیں ان میں تھی جو منسوخ ہو گئی جس کا ذکر آئے گا سمے اور تمام نے کہا رسول نے بھی اور ایمان والے نے بھی ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی سنا کا مطلب قرآن کو سنا پڑھنے والوں رسول سے یا رسول کے بعد ان کے صحابہ سے ہم نے سنا اور اطاعت کی یہ یعنی نہیں کہ سنا اور نہ فرمانے کی سمعنا وطانے کی سمت کی خصوصیت ہے اور یہودیوں کی خصوصیت یہ یہودی کہتے تھے اور اس امت کی خصوصیت اللہ نے اور مانا اے ہمارے رب تیری بخش چاہتے ہیں اے ہمارے لب تیری طرف پلٹنا ہے کہاں میں جمع ہونا تیر دربار میں جا یوکل اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اللہ عصہ مگر اس کے طاقت کے مطابق اس میں طاقت اللہ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی طاقت کے طاقت کے ثابق لہا ماں کیسا لہا کی ضمیر نفس کی دل اٹھے گی ہاں ضمیر جو ہے پردوشن یعنی ہر نفس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا تو وہی عامن المقان نظر رحطین المقان نظر رحطن والدہ مقدسبر اور نفس بروئی جو اس نے کمایا یعنی جو گناہ کیا اس کا گناہ بھی اس کے اوپر ہے ربنا لا واقع نہ ان نسینا اے رب ہماری گرفت نہ کر ان نسینا اگر ہم بھول جائیں بھول جائیں کہ اگر ہم کسی فرض چیز کو چھوڑ دیں بھول کر کے کسی فرض چیز کو چھوڑ دیں یا غلطی سے انجانے میں کوئی حرام کا ارتقاب کریں کہ اللہ ہماری گرفت نہ کر یا ہم, یا ہم سے چوک ہو جائے نسی میں بھولنا اختاہم میں غلطی ہو جانا تمہیں جو, فی ما ما جو گناہ تم سے ہو گیا انجانے میں اس پر گرفت نہیں ہے لیکن جو دل سے یقین کے ساتھ گنا کرو گے انجانے میں جو گنا ہو جانا تجادی الخط اللہ تعالی نے میری امت سے بھول چوک کو اور بھول چوک کو معاف کر دیا ہے اور ان گناہوں کو معاف کر دیا جس پر مجبور کر دیا جائے کوئی آپ کو مجبور کے گناہ کرو تو کر دوں بڑا تو اس پر بھی اللہ نے اس امت کو کیا کر دیا لیکن دوسری امتوں کے اندر یہ سہولت نہیں تھی بھول چوک بھی برقی رق تھی اور مجبور کر دیا جائے تو بھی آپ کے لیے جائے نہیں تھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں اس امت میں ہے کہ اگر مجبوراً کوئی آدمی کرنے میں کف روایا آپ پڑھ لیں تو اللہ معاف کر لیں لیکن اس میں نہیں تھا پچھلی امت میں نہیں تھا ملنف لہو صاحب کہ سالوں کے بعد اٹھے ان کو ڈر لگا کہ ہم ان بستی میں کیسے جائیں کیونکہ ان کے دماغ میں تھا کہ وہی بادشاہ پہلے بھی ہے اور وہی ظالم حکمراں ابھی بھی ہے تو اگر ایسا نہ ہو کہ یا دھر والے تم پر خانے بھی جائیں تم کو رجم کر دیں گے یا تم کو تمہارے دین میں لوٹا دیں گے یا تو تم کو رجم کر دیں گے کہ تم نے اللہ کی عبادت کیوں کی جب اٹھ گئے وہ لوگ نیند سے بیدار ہو گئے اور کہا کہ بھائی ایک آدمی کو کھانے کے لیے بھیجا کہ کھانا لیاؤ بستی سے کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کیونکہ ہم لوگ اپنے دین کی حفاظت کے لیے نکلے تھے دین کی حفاظت کے لیے نکلے تھے ان کے دماغ میں تھا کہ وہی حکمر آج بھی ہے جبکہ تین سدیاں گزر گئی تھیں اللہ حکم تو کہا کہ کسی کو پتا نہیں چلنا چاہیے اگر پتا چل گیا تو تم کو رجم کر دیں گے پتھر سے مار مار کے ہلاک کر دیں گے یا کیا کریں گے تم کو تمہارے دین میں لوٹا دیں گے اپنے دین میں لوٹا دیں گے کفر کی طرح لوٹا دیں گے اور اگر ایسا کیا تو تم کامیاب نہیں ہوگا اسے اس حالیہ میں نے اسی بات کیا کہ پچھلی امتوں میں بل جبر اور اکراہ جو مجبور کر دیا جاتا تھا گناہ تو جس طرح اس امت میں معافی ہے پچھلی امتوں میں معافی کسی حال میں بھی معافی نہیں تھی امت کی خصوصیت ہماری بھول اللہ تعالیٰ نے بھول چک کو معاف کر دیا ہے بھول اور چک اور جس پر مجبور کر دیا جائے ربنا ولا تم اس علی نہ اے ہمارے رب ہمارے اوپر اس رکھتے بوجھ کو شک ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال ہم تما حمل تمالدین قبلہ جس طرح تم نے بوجھ ڈالا تھا ان امتوں پر جو ہم سے پہلے گزر چکی ہیں ان کا بربوج کیا تھا کہ اگر کپڑے میں پیشاب لگ جائے تو کپڑے کو کاٹ دینا اونٹ کا گوشت ان کے اوپر حرام تھا اور نماز ان کو اپنی عبادت خانے میں ہی پڑھنی تھی کہیں دوسری چیز جی کو پڑھنے کی اجازت نہیں تھی بہت ساری پابندیاں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے کیا کر دیا حسن کر دیا ان لمب و رات ملی یہودی میں یہودیت اور نصرانیت کے ساتھ نہیں بھیجا گیا ولا کڑ تمحنیفی یا مخا لیکن مجھے بھیجا گیا آسان دین کے ساتھ یورید اللہ کبل ال یوسرا ال اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے سختی نہیں چاہتا ما جعل في من حرج. اللہ نے تمہاری دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی الم شکت التحصیب شریعت میں جہاں جہاں مشقت اللہ نے آسانی کا راستہ بنا دیا کل میں کف پر مجبور کر دیا جائے تمہار معاف نماز میں کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر بیٹھ کے نہیں پڑ سکتے پہلی بیمار ہے مسیح نہیں آ سکتے کمرے میں پڑے جوانی میں آپ نے مان لیا تیرہ رکعت پڑی ہے بُڑھاپے میں اگر آپ دو رکعت پڑتے ہیں تین رکعت پڑتے ہیں تحج تو بھی اس کو آپ بارہ رکعت کا سوال ملے گا ہے, ہے یا نہیں اللہ ادھر جب بندہ بیمار پڑے یا مسافر ہو جائے صحت کی حالت میں قیام کی حالت میں جو عمل کرتا تھا اس کا سوال اس کو ملے گا ٹھیک ہے وہاں ہمیں معاف کر دے مغفر لنا ہماری مغفرت فرما ورحمنہ ہم پر رحم کر وہ فون کی تفسیر یعنی ہمارے اور تیرے درمیان جو گنا اسے معاف کرانا کا مانا ہمارے اور اللہ کے در بندے اور اللہ کے درمیان جو گنا اسے معاف کروں مغفر لنا ہماری مغفرت فرما یعنی ہمارے اور بندوں کے درمیان جو اعمال ہے اسے معاف اس کی اصلاح فرمانے ہمارے اور بندوں کے درمیان جو معاملات ہیں اس کی کگار اصلاح فرم اور بندوں کے سامنے میں رسوا نہ کر اور نہ اور مستقبل میں جو خطرات ہو فتنے اس کو تو دور کر رحم کا معنی مستقبل یعنی دنیا میں بھی ہم پر رحم کر تاکہ ان خطرات سے بلاؤں سے مصیبتوں سے بچ سکیں موت کی بھی رحم کر تاکہ موت کی سختی سے بچ سکیں خبر کے عذاب سے بچ سکیں اور قیامت کی ہلاکی سے بچ سکیں اور قیامت کی میں رحم کر تاکہ تیری رحمت کی وجہ سے ہماری مفرت اور ہم جنت میں جائیں سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا آپ نے فرمایا سد وقاربو صحیح صحیح عمل کرو یعنی کوشش کرو کہ تمہارا عمل قریب قریب ہو جائے اگر مکمل عمل صحیح نہیں کر سکے تو کوشش کرو کہ تمہارا عمل صحیح ہو کیونکہ کسی کا عمل اس کو جنت میں داخل جب تک اللہ کی رحمت و مغفرت نہ ہو تو صحابہ نے کہا فلاں انتیا رسول اللہ کہ آپ کی بھی مغفرت نہیں ہوگی کہا کہ میری بھی مغفرت نہیں ہوگی جب تک إلا اللہ یہ تغم مدنی اللہ جب تک اللہ کی رحمت و مغفرت مجھے ڈھانپ نہ لے میری بھی مغفرت نہیں ہو. تو ورحمنہ کا تعلق مستقبل سے ہے اس لیے بعض نے کہا کہ واف انہیں وقفی اللہ ورحمہ میں بندہ تین چیزوں کا محتاج ہے ایک تو یہ کہ اللہ تعالی کے درمیان بندے کے درمیان جو معاملات ہیں اللہ اس کو درست کر دے دوسرے نمبر پر وقفی اللہ میں اللہ دنیا والوں کے سامنے ہمیں رسوا نہ کر ہمارے ہاتھ پر پردہ ڈال دے وہ چھپانا مغفر کہتے ٹوپ پہننے کو جس سر پہ ٹوپ رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے سر چھپ جاتا ہے دخل صلی علیہ وسلم مکہ تا یوم الفتح نبی صلی اللہ علسمہ نبی صلی اللہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پر کیا تھا ٹوپ تھا یعنی ٹوپ یا وہ جو خود ہوتا ہے جو ہم اگر کوئی تیر مارے یا کوئی بندوق مارے تو اس سے آپ محفوظ رہیں گے مغفر اسی کو کہتے ہیں تو مقفیرہ کا مانا گناہوں کو ڈھانک دے دنیا میں رسوا نہ کر اور آخرت میں رسوا نہ کا مانا آتا ہے اجالت الصر معاف کرنا یعنی مٹانا گناہوں کو مٹا دے افو مانے گناہوں کو مٹا دے اور وقفی کا مانا گناہوں کو چھپا دے دنیا میں بھی اور آخرت میں حمنہ کا مانا اللہ جو رحم کر یعنی جو عذاب آنے والا ہے اس سے ہمیں محفوظ کر دنیا کے عذاب سے بھی اور آخرت کے عذاب سے سمجھ میں آیا نہیں ہے انتم اولانا انت مولانا مولا کے کئی مانا ایک مولا کے معنی دوست ایک مولا کے معنی کارساد مولا کا معنی آقا مولا کے معنی آتا ہے مددگار مولا کا معنی آتا ہے آزاد کردہ غلام تو یہاں مانا ہوگا اللہ کے لیے انت مولانا انت نا سے تو ہی مدد کرنے والا ہے انت ولی رونا تو ہی ہمارا ولی ہے تو ہی ہمارا کارساد ہے تو ہی ہمارا بگڑی بنانے والا ہے لیکن بندے کی طرف جب مولا کی نسبت ہوگی سین اللہ ہو مولا و جبریل اللہ بھی مولا ہے اور جبریل بھی مولا ہے اور ایمان والے بھی تم جبریل اور ایمان والے ہوں گے تو اس سے ہمارا دوست ہیں یہ نہیں کہ کار ساز ہے نا دوست کے معنی میں ہوگا علم و مین علم و مومن مرد مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہیں دوست تو ہمارا مولا ہے پن سرنافرین کافی قافر قوم کے مقابلے میں ہم ہماری کیا کر مدد کر دے ان دونوں آیتوں سے متعلق مختلف حادیث موجود ہیں نمبر ایک جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسلم شریف کی کیا حدیث ابو مسعود کی حدیث ہے اور دوسرے صحابہ سے بھی حدیث ہے من خورہ آخر من سورة جو آیت بقرہ کی آخری آیتیں دو آئےتے رات میں پڑھے گا یہ دونوں آئے تھے اس کے لیے کیا ہوں گی کافی ہوں گی کافی ہونے کا کیا مطلب ہے یعنی اللہ پوری رات ان کی حفاظت کرے گا نمبر ایک نمبر دو جو دعائیں رات میں پڑھی جاتی ہیں اگر نہیں پڑھی آپ نے اور یہ دعائیں پڑھ لی تو کافی ہو جائیں گی نمبر دو یاد رہے گا ٹھیک نمبر تین جو شام کی دعائیں آپ نے نہیں پڑھی اللہ حفاظت کرے گا اور اس کے بارے میں کئی حدیث ہیں عرش کے نیچے کا جو خزانہ ہے اس خزانے سے یہ صورت دی گئی جس طرح آیت الکرسی کے بارے میں آپ نے سنا ان اللہ لیسان وشفتعین تقد سلم کاس آیت الکرسی کے پاس اللہ نے ایک زبان دی ہے اور دو ہونٹ ہیں اللہ کے عرش کے نیچے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اسی طریقے سے سورہ بکرا کی آخری دعائے تھی اللہ کے عرض کے نیچے کا کیا ہے خزانہ اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کی جتنی آیتیں نازل ہوئیں وہ جبریل لے کر کے نازل ہوئیں لیکن ان دونوں آیتوں کی خصوصی یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے پہلے اور اس کے بعد میں ایک اسپیشل فرشتہ نازل ہوا اس کی بشارت لے کا حسین شریف میں حدیث ہے بین جبریل خا خد الدن نبی صلی اللہ علیہ علام بئنما بھئی نمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس درمیان کے اللہ کے نبی موجود تھے جو علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے اس سمے نقید عرف کو پہلے آ وہ بشارت دینے کے لیے اسپیشل وقت پہلے آ کر کے اہتمام کیا جاتا ہے کوئی بڑی چیز ہوتی ہے تو پہلے سے تیاری کی جاتی ہے اب جو ابھی جمعیت کا پروگرام چل رہا ہے اس کی تیاری کتنے دنوں سے چلی اور اس کے بعد میں تب بڑے بڑے علما آئے بیانات ہوئے رمضان کے دو مہینے پہلے سے مسیح کی تیاری ہو رہی تو سورہ بقرہ کے اہتمام کے لیے پہلے جبریل آ گئے استقبال کے نبی کی مجلس جمع دی گئی تب آسمان میں آواز آئی آسمان میں آباز آئی آباز آئی اس سمے نقی جبریل نے اپنی نگاہ اٹھائی کہا جب اب میں آسمان کا دروازہ جو آج کھلا ہے کبھی نہیں کھلا تھا فنزل امین اور اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا تھا اس کا مطلب ہے کہ آسمان میں دروازے بھی نہیں یہ دروازہ سما فقانت ابواب اور ایسی بشارت ہے کیا جو بشارت کسی بھی نبی اور امت کو نہیں ملی وہ کیا بشارت تھی بادر بات میں کہ فرشتے نے سلام کیا آپ کو اب شیر نورین دو نور کی دو روشنی کی بشارت سن لیجیے اتی جو آپ کو دی گئی رمی رمیو تحما نبی قبل آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ نعمت نہیں ملی الفاطح وخواتیم سورت مسورت فاتحہ اور فاتحہ اور سورے برقاوبا. سورے سورے برقاوبا. سور فات الفاتح خواتی مسورت البقر لم تقرا حرفن اتیتا ہوں لم تقرا حرف امین ہوما اللہ اتیتا آپ ان دونوں سورتوں میں سے آیتوں میں سے کچھ بھی نہیں پڑھیں گے مگر یہ کہ اللہ آپ کو وہ چیز عطا کرے نہیں سمجھا ان دونوں سورہ فاتح اور سورہ بقرہ کے آخریات ایک ہر بھی پڑھیں گے تو اللہ آپ کو وہ چیز عطا کرے گا اس کی دو تفصیلیں ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر عجر ثاب دے گا دوسرا یہ کہ آپ کے دل میں جو نیت ہوگی جو آپ کی طلب ہوگی وہ چیز اللہ عطا کرے گا اس لیے ابھی ہر آدمی کو چاہیے کہ ابھی سورہ فاتحہ بھی پڑھے اپنی نیت درست کر کے اور سورہ بقرہ کی آخری یاد ہے وہ صحابہ جب کوئی آیا پڑھتے تھے سیکھتے تھے تو اس پر عمل کرتے تھے تو اس آیت پر عمل کا تقاضہ یہ ہے کہ ابھی ہم اپنی نیت کو درست کر کے کیا کی چیزیں اللہ سے آپ مانگتے ہیں اس نیت سے سور فاتحہ بھی پڑھیں اور سور بقرہ کی آخریات پڑھیں یاد میں نے میری بات سمجھ لیے تو دو منٹ کا وقم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمد للہ رب بین الصراط بین الصراط بین الصراط بین الصراط بین الصراط غدیران من طالب سمعنا و اطعنا ربنا قال الله نفسل الله سبحانه ربنا على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 اسی طریقے سے یہ روایت نعمان بن بشیر سے غالباً ابنبی حاتم میں بھی ہے اور ترمیدی میں بھی ہے اللہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے ان اللہ قدم کتاب بے الفیان زمین اور آسمان کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے اللہ نے ایک کتاب لکھی آسمان اور زمین کی پیدائش سے کتنے سال پہلے پچاس سال پہلے کتاب لکھی یعنی قرآن یہ طرف اشارہ اقرا انضمین اور اللہ نے اس سے دو آئے نازل کی زمین میں خطے مبیا سورت البقرا جس پر سور بکرا ختم ہوتی ہے فیق ربو شیطان جس گھر میں تین دن تک پڑھی جائے سور بقرہ کی آخری دو آیت جس گھر میں تین دن تک پڑھی جائے فیق شیطان شیطان کبھی اس گھر سے قریب نہیں ہو سکتا داخل ہونا تو دور کے بھاگے گا اس میں اشارہ ہے کہ شیطان کا جو حملہ جس پر ہو جنات کا حملہ ہو سحر کا حملہ ہو دشمنوں کا حملہ ہو تو کسر سے اس کو پڑھا جائے خاص آج کے محال میں ربنا ولا تحملنا لنا عنا حلل لنا ان آج کا درس اتنے ہاں کیا سوال ہے کل جیسا کیا آپ نے کہ جہنویوں کو نکالا جائے گا ان کے پر میں جنمت کی نہروں سے پانی بہایا مسلم شریف اس کے بعد میں پھر ان کو جنمت میں داخل کیا جائے گا تو ابراہیم شیخیل صاحب کہنا ہے کہ ان پر مہر لگائی جائے گی شرط کہ یہ جہنم سے ہاں روایت ہے تمام روایتوں میں ایک روایت میں نہیں تمام روایتوں کو جمع کرنے کے بعد پر مہر مارا جائے گا مسلم شریف کتاب کتابان ہے <تصفح> تو اب ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ لوگ مسلم شریف کتاب الایمان کو پڑھیں جا بہت زبردست ہے <تصفح> ٹائم نکالیے مسلم شریف کتاب المان اگر پڑھ لیں گے تو جس طرح سے ارض کے نیچے کا خزانہ ہے اسے اسی طرح کتاب الایمان جو مسلم شریف کی علم کا خزانہ ہے بے شمار روایت سرسری پڑھی ہے یعنی بہت ڈیٹیل میں مت پڑھئے. لپیل کا مطلب پر اس میں جو ہے اب ایمان پر ہم گفتگو کریں گے ہم جیسے چھوٹے طالب علم تو کتنی لمبی بحث ہو جائے گی ایمان کی تعریف ایمان تو اجمالا اجمال شعیا شعیب یعنی ایک مفہوم ذہن میں رکھی اور زیادہ تر جو سلف کا جو منہج رہا تھا جس میں جتنی روایتیں حدیثیں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پیش کی جائیں بنسبت یہ کہ ہم منطقی تفسیر کریں یا عقلی باتیں کریں سمجھ گیا جی تھا کہ سوال یہ تھا کہ جب ان کے اوپر مہر لگ جائے گی تو یہ ان کی پہچان بن جائے گی کہ یہ جہنم سے نکالے <تصفح> جی, جی, میں جی جی ان, ان کا درجہ کم ہو جائے گا جی تو اس میں تاخیر جی نہیں ہوگی کی تحقیر جی کیسے ہوگی سب سے بعد میں جو جہنم سے نکال کر جنت میں جائے گا اس کو اس دنیا کا دس گنا ملے گا اور وہ یہ سمجھے گا باد روات میں کہ اس دنیا کا ایک ملے گا حضرت رینا حدیث پہ کی ڈبل ملے گا تکانی دس گنا ملے گا وہ سعید خدین کا میں نے حدیث سنی کے دس گنا ملے گا اور وہ سمجھے گا کہ سب سے بڑی نعمت ہمیں کو ملے جس طرح سب سے ہلکا عذاب ہوگا ابو طالب کو تو سمجھیں گے سب سے بڑا عذاب ہم کو ہو رہا سب سے ادنا جو جنتی ہوگا وہ سمجھے گا ہم سب سے اعلیٰ جنتی اس کو کسی چیز کا احساس ہی نہیں ہوگا لا لائمیا نہ صنعفیہ نغوب نہ اس میں تھکاوٹ ہوگی اور نہ تکلیف ہوگی الحمدللہ بقال الحمد للہ جنتی جنت میں جانے کے بعد کہیں گے اللہ نے ہر غروب تکلیف دور کر دی نہیں کسی تکلیف کا احساس نہیں ہوگا وہ جو یعنی اس میں آرام ہی آرام ہوگا لا یا بگون والا کبھی سے نکلنا نہیں چاہیں گے جنتیوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی حافظ کے کی... تعلق سے ابھی با بات مکمل نہیں ہوئی میری بات سمجھانے کے لیے مثالیں دینی پڑتی ہیں جس طرح سے من شرب الخمر في رفیق لم يشربا في فراخ جس نے دنیا میں شراب پی جنت کی شراب سے اللہ شرابت خرا سے محروم کرے گا تو یعنی وہ جنت کی یعنی ممکن ہے جو اسپیشل جو سر شراب ہے جنتیوں کی جیسے تسلیم والا شراب آئی نہیں ہے شروع اللہ لیکن ان کے احساس یعنی اللہ تعالیٰ دل میں جو زخم تکلیف ہے وہ تکلیف نہیں ہوگی تکلیف تو اللہ دور کر دیں کہ وہ خال ہو جاتا الحمد تکلیف دور ہو جائے گی جی بولی حافظ کا کیا مرتبہ ہے اور حافظ ہے یہ ساری روایتیں موضوع ہیں حافظ کے بارے میں جو حدیث ہے کہ دس آدمی کے مخصوص حدیث موضوع ہے اللہ البانی نے کہا حافظ کا اعتبار نہیں ہوگا حامل ہے قرآن کا اعتبار ہے جو قرآن کو حافظ بھی ہو اور قرآن کا حامل بھی ہو اس کے بارے میں لیکن یہ کہ جو حدیث, ملت حدیث, ہے. حدیث ہے حدیث, ملت ملت بھی ملت بھی حدیث بھی بھی سناتا ہوں رسول اللہ وسلم قل قرآن ہی نشقان، ہی نشقان القبر. قرآن اپنے ساتھی سے ملے گا جس وقت قبر اس پھٹے گی قرآن کہے گا غلط نہیں کیا مجھے پہچانتے ہو کہے گا میں نہیں پہچانتا انل لدیق میں رات میں تم کو جگاتا تھا اور دن میں پیاسا رکھتا تھا یعنی رات میں تم قیام الہ میں تہجد میں قرآن پڑھتے تھے اور دن میں پیاسا یعنی دن میں نفلی روزے رکھتے تھے دن میں ابھی ساتھ تو نہیں بجانا نہیں فوراً بجھا دیتا. اللہ ہدایت تھری ابھی ہے ٹائم کیا کہا دن میں تم کو پیاسا رکھتا تھا اور رات میں کیا کرتا تھا جگاتا تھا نقل لتا ہے جلمی اور تجارتیں ہر تاجر کو اس کی تجارت کا فائدہ اس کا بینیفٹ جو ہے سب سے آخری میں ملے گا تنمول کا بھی امین ہی اس کے دائیں ہاتھ میں جنت کی بادشاہت ملے گی اللہ منہ نے اور خلد ابھی شما علی اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی کا پروانہ ملے گا میوگ آئی تاج الوقار اور اس سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گا فیوک سا والی سا والد نہیں لاقو دنیا معافی ہے اور ان کے والدین کو ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے دنیا جہان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے خوشی نہ ہاتھ والدین کو پہنایا جائے گا جب ماں باپ نے پڑھایا اپنی اولاد کو اور اولاد میں قرآن پر عمل کیا ہے تب پڑھانا کافی نہیں ہے حافظ ہونا کافی نہیں ہے اس پر عمل ضروری ہے قرآن کا حافظ ابھی دوبارہ پوری بات تو ہونے دیجیے اس کے بعد کہیں گے والدین کے اتنا بڑا مقام ہمیں کیوں مل گیا تو کہا جائے گا بے تعریم ولادی کمان قرآن تم نے اپنی اولاد کو قرآن کی اور اگر قرآن پر عمل نہیں کیا قرآن کا حفظ کیا قرآن پر عمل نہیں کیا فجر کی نماز چھوڑا ہے عشاء کی نماز چھوڑا ہے تو اس کے بارے میں سخت گناہ ہے فرشتے جو ہے ایک آدمی کو کب پتھر سے مار رہے ہیں سر ڈو ٹکڑے ہو جا رہا ہے پتھر لڑک کر دور چلا جاتا ہے پھر پتھر لا کے مارتے ہیں سر جٹ جاتا ہے پھر مارتے ہیں پھر سر ڈکڑے ہو جاتا ہے پوچھا گیا ہے کون ہے تو کہا گیا کہ فرجلون المدی رائت ہوش دراص ہو جس کے سر کو اچلا جا رہا ہے فرض اللہ القرآن یہ آدمی جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا فنا عن بل رات میں سو گیا ملفی بنار دین میں عمل نہیں کیا کیا مطلب ہوا رات میں سو گیا ایشا کی نماز نہیں پڑھا فجر کی نماز نہیں پڑھا اور قرآن کا مراجہ نہیں کیا کبھی پڑھا کبھی چھوڑا کبھی پڑھا کبھی چھوڑا کبھی پڑھا کبھی چھوڑا سمجھ میں آئے نا یہ واحد بھی ہے اور یہ یہاں کہ اور یہی عذاب اسے قیامت تک دیا جائے گا یہی عذاب اسے قیامت تک دیا جائے گا یہی سزا اسے قیامت تک دی جائے گی ٹھیک ہے شیخ صاحب اچھا اللہ صاحب ٹھیک ہے کافی ہے اور کسی کو بھی سوال ایک اور سوال اچھا تھا کہ شفاعت کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی فکر کریں گے اور امت کو رکھنے کے لیے رسم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو دوسرے لوگ جو شفاعت کریں گے تو کیا ان کے دل میں بھی یہ خواہش رہے گی کہ میں اپنے فلانے رشتہ دار کو فلانے دوست کو بخش پاؤں یا پھر اللہ صبح تعالیٰ خود اپنی طرف سے لگا کہ تم اگر ان کو چاہو تو بخش پا لو نہیں ایسے اتنی اجازت نہیں ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اتنی اجازت نہیں ہوگی اللہ تعالی ان کے لیے لمٹ بنائے گا کن کے لیے شفاعت کرنا ہے کن کے لیے شفاعت नहीं. نہیں کرنا جس کی موت توحید پر ہوئی شرک سے بچا ان کے حق میں شفات ہوگی اور اس کی چند شکلیں بتائے گی کہ بیٹا سفارش کرے گا بچے سفارش کریں گے بیٹیاں سفارش کریں گی تو یہ ان کے دل میں خیال آئے گا تو یہ میرے والد ہے یہ میرے بھائی اللہ ان کے دل میں ڈالے گا تبھی تو حدیث ہے کہ وہ جنت کے دروازے پہ جائیں گے اور جنت اللہ تعالیٰ دل میں ڈالے گا تو کہیں گے ہم جنت میں نہیں جا سکتے کیوں نہیں جاؤ گے تو ہمارے ماں باپ نہیں جائیں گے تو جنت کا مزہ کیا ملے گا اللہ دل میں ڈالے گا ٹھیک اس لیے حدیث میں ہے کہ سب سے بعد میں جو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کیا جائے گا تو کہے گا تمنا کرو تمنا کرے گا جتنا تمنا کرے گا ساری نعمت مل جائے گی پھر اس سے زیادہ بھی اللہ دے دے گا اللہ دل میں ڈالے گا کیونکہ 99 رحمت قیامت کے دن ایمان والوں پہ ہوگی ایک رحمت ابھی اتارا ہے پوری مخلوق پر اور ننانوے رحمت جو قیامت کے دن ایمان والوں پہ ہوگی بقیہ نیل و ملی دے وسیلہ کتنے کتنے شریعت ابھی تو آج کا موضوع نہیں ہے لیکن مختصر یہ کہ وسیلہ کی دو قسم ایک شرع وسیلہ ایک غیر شرعی وسیلہ غیر شرعی وسیلہ یہ ہے کہ جو ہم غیروں سے طلب کریں خبر والوں سے بزرگوں سے پیروں سے جی. یہ غیر شرعی وسیلہ شرکیہ وسیلہ ہے اور اس میں بھی ایک قسم بدعت ہی وسیلہ شرک تو نہیں لیکن بدعت ہے جیسے اللہ سے ہم طلب کریں کہ اللہ ہمیں وسیلہ دے محمد کا محمد کے وسیلے سے دعا قبل فرما تو یہ شرک نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا بدعت ہوگی کیوں آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں لیکن ذریعہ بنا رہے ہیں کس کو رسول اللہ کو یہ نہیں چیز ہے یہ بدعت ہوگی اور ڈائریکٹ ہیں یا رسول اللہ ہماری سفارش کر دیجیے تو یہ شرکیہ وسیلہ ہے یعنی آدمی اسلام سے خارج ہو جائے اور شرع وسیلہ یہ ہے کہ تین چیزوں کے وسیلے وسیلہ اللہ کے اسماء و صفات سے دعا کرنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم میرے اوپر رحم کر یا خیئو میرے رحمتہ استقیط اسلشانی کل تکیل اللہ کی رحمت کا وسیلہ نمبر ایک نمبر دو نیک عمل کا وسیلہ جس طرح گھر والوں نے غار میں چھپے تھے تو اللہ سے دعا کی اپنے نیک عمل کے ذریعے اور تیسرا ہے کسی سے دعا کرانا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے دعا کرائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عبدالعباس سے دعا کرائی بارش کی معاونیہ بن نبی سفیان رضی اللہ عنہ نے وحاق سے دعا کرائی اسود بن یزید الجورشید سے دعا کرائی جو بہت عبادت گزار تھے ان سے دعا کرائی بارش میں مینیک آدمی سے دعا کرانا اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا بعد میں یوسف علی کنویں سے نکالے گئے جیل میں ڈالے گئے پھر وہاں سے اللہ نے مصر کا بادشاہ بنایا پھر چالیس سال کے بعد ملاقات ہو گئی ماں باپ سے سارے ظالم بھائی حاضر تھے تو اس موقع سے کہا یا بانستر اللہ دونوں بنا ان خاتین ہم نے بہت گناہ کیا ہے یسوف پر ظلم کیا ہے آپ سے جھوٹ بولا ہے ہم بہت گناہ گار ہیں اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے تو یعقوب علیہ السلام نے کہا قالصوف استخر القم عن قریب میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا ان الغفر رحیم اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم مزا تین وسیلہ ہوا نمبر ایک اللہ کے اسما صفات سے نمبر دو نیک عمل سے نمبر تین نیک عالم سے دعا کرانے کبھی کبھار ہمیشہ دعا کرائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی فضیلت میں کمی آ جائے گی صحابہ ہمیشہ دعا نہیں کراتے خود دعا کرتے تھے آدت نہیں بنانا ٹھیک ہے نا سنت بھی پڑھنا ہے ہمیشہ دعا کرنے کے لیے بالکل بالکل بالکل کہہ سکتے کوئی حرض نہیں لیکن صبح شام نہیں کہنا ہے کبھی ضرورت پڑنے ال شیخ ابن ابنسمین سے میں نے کئی دفعہ سنا وہ تو بہت منع کرتے تھے کیا لیکن بہرحال جائز تو ہے لیکن فضیلت میں کمی آنے کا ڈر ہے ستر ہزار لوگ بلاحشہ کتاب جنت میں جائیں گے اس میں وہ لوگ ہیں جو دوسروں سے طلب نہیں کرتے کہ ہم کو پھونک دیں طلب کی وجہ سے کہ مجھے پھونک دیجیے مجھے پھونک دیجیے آپ خود پھونکو طلب کرنے میں فضیلت میں کمی آ جائے گی اسی طرح دوسرے دعا کرائیں گے تو فضیلت میں کمی آئے گی ان کبھی کبھار کریں تو اس لیے امام مالک کا غالباً قول ہے کہ اگر کسی سے دعا کرانے کے لیے کہے تو اس کا بھروسہ پہ ہونا چاہیے اس کی دعا پہ بھروسہ نہیں ہونا چاہیے لیشتر، لیشتر. تو شاید امید ہے کہ معاملہ سنبھلے گا نہیں تو لو ہو جائے گا پوسٹ جو ہے نیچے آ سکتا ہے چلے پھر سنت بھی پڑنا ہے کل تو نہیں ہے نا دیکھیں گے انشاءاللہ ضرورت پڑی تو اس پر پھر دفعہ آپ لوگ یاد کیوں نہیں کرتی سناتے کیوں نہیں یاد جب پڑھ لیا تو پھر وہی ہو گیا جلسے والی تقریر سنا چلے گا نہیں یہاں بیٹھنے کا مطلب یہ ہے یہاں پھر یاد کر کے سنائیے ہم نے جو ہے جالیات میں جن لوگوں کو پڑھایا ہے وہ سب ایک ہفتے پڑھتے تھے دوسرے ہفتے سناتے تھے سب کرسی کا ترجمہ تفسیر جو ہے میں آئندہ پوچھتا ہوں یاد کر کے آئیے ایسا نہ ہو کہ پھر ڈر سے لوگ آنا ہی چھوڑ دیتے ہیں اس کی شکل یہ ہوگی جس کو سنانا ہے سنا ہے جس کو نہیں سنانا ہے نہیں یہ چلے گا کہ سب سنائیں گے ترجمہ اور پھر یہ